کون سی ایسی وجوہ یومیذ نائمہ لیسائیہ راضیہ في جنت غالیہ لا تصمو فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سر مرفوع و اکواب موضوع و نمارک مصروفہ و فلا ينظرون ایلی الابلی کیف خلقت الارض یہ قرآن کا میسج ہے روزے ہیں اثر کا وقت ہے قرآن کا پیغام ہے اللہ اللہ تعالی جنتیوں اور جہنمیوں کے حالات بیان فرما دے رہے ہیں پہلے جہنمیوں کے حالات بیان کیے کہ ان کو کیا ہوگا گرم پانی اور اٹکنے والا کھانا اور ہمیشہ کافروں کو اور منافقوں کو ہمیشہ اور مسلمانوں کو جتنا بھی ان کے گناہ ہوئے اس کے بقدر جہنم میں رہنا پڑے گا لیکن کبھی دل میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جانا پڑ گیا تو کیا بنے گا خطرہ تو ہے نا جو ہمارے اعمال ہیں آج میں قرآن حکیم میں دیکھ رہا تھا کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر فض کر اللہ جنوب ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرے تو ہم تو نہیں کرتے ایسا یہ تو اللہ کا حکم توڑتے ہیں نا تو یہ ہمارے حضرت نے وہ لکھا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس میں دعوت دین کے دل میں خط لکھا ہے وقوف قلبی کے بارے میں اس میں فرمایا کہ ذکر قلبی کے بغیر عبادات کی حقیقت کا نصیب ہونا ناممکن ہے اور فرمایا ذکر وقوف کلبی ذکر قلبی کا چور دروازہ ہے اب ہم ہماری وقوف قلبی قائم نہیں ہے تو بھائی یہ سارا باوجو رہنا اور وقوف قلبی یہ ہر مسلمان کے لیے ہمارے ہم ہاں ضروری ہے یعنی ہر وقت آپ کا دل کو یاد رکھنا ضروری ہے وقوف قلبی کہتے دل کو یاد رکھنا کہ یہاں دل ہے بس دل کا کام آگے اللہ اللہ کرنا اس لیے میں نے کلام اقبال میں دیکھا سب سے زیادہ اس نے دل پہ شیئر کہ اس کو پتہ ہے کہ دل قابو آ جائے بندہ قابو آ جائے آنکھ زبان جسم جان ہر چیز قابو آ جاتی بلکہ روح بھی قابو آ جاتی ہے اسی لیے کسی نے فارسی میں کہا دل بدستاور کہ کہ حج اکبر اس دل کو قابو کرو کہ یہ حج اکبر کی طرح ہم آج ہمارا دل نہیں قابو ہے اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتا کہ اللہ اللہ اللہ ہو رہی ہے ہمارے حضرت عجیب بات فرماتے ہیں فرمایا فرصت ہو تو مراقبے کے ذریعے اللہ کی ذکر کا مزہ اٹھاؤ اور مصروفیت میں وقوف قلبی رکھو کہ دفتر میں کام کر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں نہا رہے ہیں ایسے وقت میں بھی دل پہ دھیان رکھو تب آخرت میں چھوٹ سکیں گے یا تو علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے جہاں سے ملے ہو, لے لو یہ عرفان صاحب کے ہسپتال میں گیا تو وہاں ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ جو جو ایمان بندے کو گھر سے نکال کے مسجد تک نہیں لے جا سکتا وہ اس کو قبر سے نکال کے جنت تک بھی نہیں پہنچا سکتا اتنی ایمان میں طاقت نہیں کہ گھر سے نکل کے نماز پڑھ لے مسجد میں جا تو بھائی اس کے لیے بڑا تقوا چاہیے ذکر چاہیے فکر چاہیے ہر وقت رجوع اللہ چاہیے یہ پنکھا بند کر دیں اس کو چلنے دیں یہ لائٹ بھی کم کر دیں شاید یہ چل جائے کچھ بس ٹھیک روشنی ہے باہر تو بھائی اس کی کم از کم اگر نہیں ہوتا فکر تو ہونا فکر کہتے ہیں کہ بار بار کسی چیز کا خیال آنا ہے اس کو فکر کہتے ہیں تو دل کی فکر تو ہونا کہ وہ بیچارا کیا کر رہا ہے تو آج دل کی فکر ہی نہیں پیٹ کی فکر ہے دل کی فکر نہیں ہے اس لیے انہوں نے عجیب بات کہی کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمانے موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں دل یا شکم کہ دونوں میں سے ایک کام کر لو اب ہم دل کو اپنا مقصد نہیں بناتے اسی لیے اللہ والے کو کہ ہر وقت دل کی فکر کرتے ہیں ان کو اہل دل کہتے ہیں ورنہ اوروں کا دل نہیں ہے ان کا کوئی بڑا دل ہے سب کا دل ہے لیکن کیونکہ وہ ہر وقت دل کی فکر کرتے ہیں اس لیے ان کو اہل دل کہتے ہیں ہمارے حضرت پیر غلام حبیب کے پاس ایک آدمی آیا اسی نے تعارف کروایا کہ جی یہ اہل مل ہے اس کی مل ہے تو حضرت تو بڑے ماشاءاللہ اللہ حضرت بڑے جلالی تھے اور موقع پہ ہی صفائی کر دیتے تھے حضرت کا پہلے اہل دل بنو پھر بے شک اہل مل بنو پہلے اہل دل بنو پھر بے شک اہل مل بنو تو پہلے اہل دل بننا ضروری ہے اگر میل والے بن گئے اور دل والے نہ بنے تو لوہے کے ساتھ لوہے والی جگہ چلے جائیں گے تو آج فیکٹریاں لگانا یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں دل کی بات نہیں کرتے اللہ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہ دل کی بات کی فن لات ابسار والا کن تامل کلو بلتی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں تو جس کا دل بیدار ہو جائے اس دل یہ آئینے کی طرح ہے اس میں اللہ کی تجلیات اور جنت کے مناظر جھلکنے لگتے دل صاف کر لو تو یہاں بھی فرمایا کہ بہت سے چہرے اس دن حساش بشاش ہوں گے وہ اہل دل ہوں گے نیک لوگ دل والے لسا یہ راضیہ وہ اپنی کوشش سے راضی بازی ہوں گے نمازیں پڑھی تحجت پڑی نیکی کے کام کے ان دنوں میں نے کئی لوگوں کو ڈانٹا ہے اور شکر ہے ان کی تحجد شروع ہو گئی ہے ڈانٹ کا فائدہ ہوتا ہے تو خدا کے بندوں شہری کے لیے اٹھتے ہو کھانے کے لالچ میں اٹھتے ہو تو چار رکھتے نہیں پڑھ سکتے اللہ کے حضور تو آج کل تو تحجت بڑی آسان ہے اٹھے وضو کریں وضو تو کرنا ہے منہ ہاتھ دھونا ہے وضو کر لیں چھ چھ نفل پڑھ لیں آپ تہجد گزاروں میں شامل ہو جائیں گے اس تہجد کی برکت سے انشاءاللہ سارا سال اللہ آپ کو تہج نصیف <سلام> چلیں یہ ایک مہینہ تو تہجد کا ہو جائے اور اللہ کا شیار ہے یہ اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سہر گاہی اور تہجد والے لوگوں کو بڑی جلدی جنت کا ٹکٹ ملے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کیوں اس میں نقطہ ہے قرآن سے نقطے نکالو حضور نمازیں پڑھتے تھے فرض نماز تو کیا شان ہے اللہ تعالی نے نبی کو بشارت دی کہ ہم تحجت کی برکت سے آپ کو مقام محمود پر فائد کریں گے جہاں سے کھڑے ہو کر آپ اپنی امتیوں کی شفاعت کریں گے تو گویا تحجت کا تعلق شفاعت سے ہے اور جو امتی نبی کی پیروی میں تحجت پڑھ لے اگر حضور لاکھوں کروڑوں کو بخشوائیں گے اس کو بھی سو پچاس کے ویزے مل جائیں گے یہ بھی تو آخر پڑھ رہا ہے نا میں سستی کرتے سالک ہو اور وہ تحجید نہ پڑھے ہم اس کو سالک ہی نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی محبت کا راستہ چلنے والا نہیں ہے ایک دفعہ لاہور سے جماعت آئی حضرت کو ملنے بہت کافی ہم اسلام آباد میں تھے اس وقت تو اس نے کہا جی ہم مراقبہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں حضرت سنتے گئے سنتے گئے کوئی جواب ہی نہیں دے رہے جب وہ ساری اپنی باتیں کر چکے تو حضرت نے ایک ہی سوال پوچھا تو پکی ہے یا کچی ہے ہم نے کہا جی کچی ہے تو فرمایا جو کچھ آپ کہہ رہے تھے یہ صحیح نہیں کہہ رہے تھے میرے ساتھ غلط بیانی کر رہے تھے آپ لوگ میں جس کے معمولات پورے ہوں سب کچھ پورا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو تہجد میں اٹھا کے اپنے سامنے نہ کھڑا کرے اور میں ہم چیک پوائنٹ لگاتے ایک ہی پوائنٹ سے بندے کو دیکھ لیتے ہیں یہ غلط کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا تو ایسا اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہو جائے کہ آپ کی تہجد نہ چھوٹے جنت آسان ہے پھر حضرت شیخ جنید بغادی فوت ہو گئے بعد میں خواب میں نظر آئے حضرت کیا بنا آگے فرمایا باقی ساری باتیں معرفت یہ وہ سب غائب ہو گئی تحجت کے چند نفل اللہ نے قبول کر کے جنت میں پہنچا دی اس لیے کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تہجد کی پابندی نہیں کرتا اور آج ہے عالم بھی ہیں طالب بھی ہیں وہ یہ جی نفلی چیز ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہی نفلی چیز آپ کو ف... آپ کے فرضوں کو زندہ کرے <خصوت> <خصوت> آپ کے فرضوں میں جان پیدا کرے گی اس لیے جو ہماری صحبت میں ادھر آتے ہیں ان کو تہجر ضرور پڑھنی چاہیے یا کم از کم تہجے کے نہ ملنے کی حسرت تو شدید ترین ہونی چاہیے کہ یا اللہ کیا ہوا کہ میں تہجے سے معروم ہو گیا حضرت فرماتے ہیں، نہ تحجت ملے نہ تحجت کی حسرت ہو تو یہ بندہ بڑے خطرے میں تو اس لیے جنت کا حصول تحجت کے ذریعے بڑا آسان ہے تو وہ اپنی کوشش فی جنت عالیہ علی عالی شان جنت میں ہوں گے لا تسم و فی جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی اس میں لغو باتیں نہیں ہوں گی گپ شپ نہیں ہوگی فضول باتیں کرنے والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے وہ سی جگہ ہے لا تسم نفیحہ لغ و جنت میں لغویات نہیں ہوں گی جھوٹ نہیں ہوگا لا یسما نفیحا لغ ولا تسیما جنت میں لغویات نہیں ہوں گی گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی کی جب سے گزرتے ہیں تو بڑے وکار سے آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی فضولیات میں گزر رہی ہے اوور آل امت کو دیکھیں کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے کوئی وی سی آر کے آگے بیٹھا ہے کوئی موبائل میں گیمیں کھیل رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیفے انٹرنیٹ ہے کوئی محرام وہ مسجدیں ہیں مسجدوں میں ہم فرض نماز پڑھ کے نکل آتے ہیں کوئی ذکر فکر بیٹھ کے کرتے ہیں نہیں تو یقین کریں آدھی سی زیادہ زندگی لا یانی اور فضول میں گزر گئی اسی لیے گمراہی کا طریقہ جو بندے گمراہ ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں پہلے ان کا دل ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے زبان ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے پھر وہ لا یعنی فضول باتوں اور کاموں میں پڑ جاتے ہیں فضول سوچوں میں پڑ جاتے ہیں اس کے بعد صغیرہ گنا پھر کبیرہ گنا پھر منافقت پھر کفر کے سرحد میں داخل ہو جاتی تو ابتدا ہوتی ہے اللہ سے غفلت ولاس اللہ فاسکون ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی دیا یہ فاسک لوگ فضوقو بیما نسی تم کہ عذاب کا اللہ اکبر کبیر اس لیے بھائی ضروری ہے ہم جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم جنتیوں والے کام کر رہے ہیں جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں تو جنتیوں کی صفات ہے قرآن وکیاما رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں بڑے وقار سے چلتے ہیں کوئی جاہل ان کے متھے لگے تو کہتے ہیں السلام علیکم علیحدہ ہو جاتے ہیں اسے جاہل سے باتیں نہیں کرتے ہیں اور راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں ہماری تو ایک رات بھی نہ گزری سجدے اور قیام میں سو سو کے گزر جاتی تاتا جافا جنوب ہم آنل مزاج ہے یا ربا خوف اللہ اکبر کبیرا ان کے بستر رات کو پہلوؤں سے علیحدہ رہتے ہیں اور خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں تو ہم بھائی ہاسبو کا تو ہاس اس سے پہلے کہ حدیث میں آتے اللہ آپ کا محاسبہ لے کرے تو آپ خود اپنا پہلے محاسبہ کریں کہ میرے اندر جنتیوں والی صفات ہیں جہنمیوں والی آپ ایسے نہ بیٹھیں آپ ہاتھوں کو ٹیک نہ لگائیں نیند آئے گی تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی سفات زیادہ ہیں تو جنت کیا ہوگی فی وہاں ایک چشمہ جاری ہوگا فی ہا مرفوہ وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے سریر کی جمع اقواب موضوع اور آمنے سامنے چنے ہوئے آب آبخورے یعنی وہ چیز جس میں شہد دودھ وغیرہ پینے کے لیے برتن ہوں گے وہ نمارے کو اور گاؤ تک یہ قطار میں لگے ہوئے وہ ذرا بھی اور مخملی فرش بچھے ہوں گے یہ سارا کچھ ہوگا جی پہلے جہنمیوں کی پھر جنتیوں کی صفات بیان کی اور وہاں جنت میں کیا ہوگا اب ارد گرد کے حالات اللہ دکھا رہے ہیں کہ یقین تو کر لو اللہ کی باتوں کا تو آخر پہ دلائل دیے کہ اللہ کی وحدانیت اللہ کی شان عظمت کو یقین کر لیں کیونکہ جتنا یقین پکا ہوگا اتنا جنت میں اونچا درجہ ہوگا یقین کے اوپر بندے کو ملے گا تو آگے فرمایا افلا بے لے کئی فخو کیونکہ ارب تھے انہوں نے اونٹ پالے ہوئے تھے اب بھی ہم نے ایک عمرے میں سہرا میں سفر کیا اونٹ ہی اونٹ تھے مختلف جگہ اونٹوں کے بیلے بنے ہوئے تھے وہی پرانی دیہاتی زندگی تھی تو ہر طرف اونٹ رکھے ہوئے ہوتے تھے تو سب سے پہلے اللہ نے ان کو اونٹ کی مثال دی افلا لمبی گردن ہے چارہ ڈالنا نہیں پڑتا وہ درختوں سے خود ہی پتے کھا لیتا پیٹ ایسا بنایا کہ ڈرم ہے جس کے اندر بیس پچیس تیس دن کا پانی سٹور ہو سکتا ہے چھوٹی سی آنکھیں ہیں او اللہ اکبر کبھی تو یہ دیکھنا چاہیے اللہ کی قدرت ہے اس کے اندر اور وہ بنا کس چیز سے ہے منی کے قطرے سے بنا ہے جو اس کے باپ کی منی کا قطرہ وہ بھی منی کے قطرے سے ہی بنا اللہ اکبر فتح بارک اللہ احسن الخالکین اللہ کیسا زبردست تخلیق کرنے والا تو فرمائے فرمے کئی فہل قتل کئی فروخت اور آسمان کی طرف دیکھو اتنا بلند ہے اتنا دور بھی ہے پھر نظر بھی آتا ہے اور مزے کی بات کہ اس جدید دور میں جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس زمین کی آسمان کی کہ کہیں دیوار نہیں ملی کہ کہیں دیوار ہو جی اور اسبیریا کے علاقوں میں نیچے دیوار بنی ہوئی ہو آسمان کی اور آسمان اس پر کھڑا ہو آپ دس فٹ کی چھت کو نہیں بغیر دیواروں کے کھڑے کر سکتے اور اللہ نے اتنے بڑے سات آسمان کو اپنے حکم سے بغیر ستونوں اور بغیر دیواروں کے کھڑا کیا ہے اللہ اکبر کبیر اب کوئی بندہ ایسے بنا سکتا ہے کہ کوئی چھت ہوا میں کھڑی کر دے تو نصبت اور پہاڑوں کی طرف دیکھو بڑی بڑی چیزیں دکھائی ہیں کہ تمہاری عقل میں اگر چھوٹی چیزیں نہیں آتی تو بڑی چیزیں ہی دیکھ لو پہاڑ کو ہمارے پاڑ ایسے دیکھیں تو پکڑی گٹے اتنا اونچے اور فرمایا پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا اور ایک جگہ فرمایا قرآن حکیم میں کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیے جیسے کسی چیز کو گاڑنے کے لیے میخ استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ کی میکیں دیکھ لو کتنی بڑی بڑی ہیں سبحان اللہ عبدی سبحان اللہ العظیم پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ اس کو کیسے گاڑ دیا فرسوتے اور آخر پہ فرمائے زمین کی طرف دیکھو کہ اس کو کیسے بچھا دیا اگر پہاڑی پہاڑ ہر طرف ہوتے تو کہاں کیسے چلتے افغانستان میں یہ یورپی ملکوں کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہاڑی پہاڑ ہے وہاں کے رہنے والوں تو پہاڑی علاقوں کا پتہ ہے کو کہ کون کدھر گیا تو پہاڑ جو ہے نا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے بلکہ جب پہاڑوں کو بندہ دیکھے میں تو یہ ایس پڑھتا ہوں رب باطلا خلکتا فقنا نارا النار اے میرے رب تم نے ان کو فضول نہیں بنایا اس میں حکمت ہے ربنا ما ربا تو پاک نہ شان والا ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا اور اللہ نے یہ زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے. یہ بیلنس یہ پہاڑ نا زمین کے بیلنس کو برقرار رکھے جیسے تکڑی میں کوئی چیز تولتے ہیں نا سبحان اللہ یہ اللہ ہی کا نظام ہے بندے کو نہیں سمجھ آتا اور اسی طرح زمین کو پھیلا دیا او زرخیز زمین ہے کیا کیا فصلیں اگ رہی ہیں زمین کے اندر حالانکہ مٹی اٹھا کے دیکھو ایک جیسی ہے لیکن کسی مٹی میں کیا چیز اگتی ہے کسی میں کیا چیز اگتی ہے حتیٰ کہ انسان بھی خود مٹی سے بنا ہے خوراک روٹی پانی سب زمین سے نکلتا ہے اس کی شکلیں مختلف ہیں گندم ہے پہلے وہ دانا تھی پھر زمین کو کھا کھا کے نمکیات کو ہی وہ بنی ہے نا ہم بھی مٹی سے بنے تقریبا ہر چیز جو زمین کے اوپر ہے نا مٹی سے ہی بنی ہے شیر ہے چیتا ہے ہاتھی ہے سب مٹی سے بنے وہ شکلیں ذرا مختلف ہیں تو مٹیریل تو ان کا مٹی کا ہی ہے نا زمین سے ہی چیزیں کھاتے ہیں تو پلتے بڑھتے ہیں فکر ان نما انتمکر آپ نصیحت کیجئے نصیحت آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں بالحق کے وتاواس ہو بس صبر آپس میں حق بات کی وسیعت کریں اور صبر کی وسیعت کریں کوئی جو بندہ باتیں سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے نا اس کو کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. اب بیج ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں جب بہار آئے گی بارش ہوگی بیج اگائے گا ایسے یہ بندہ باتیں سنتا رہے سنتا رہے سنتا رہے اس کو کبھی نہ کبھی نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے گی یاد رکھنا یہ بات عمل نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں کچھ عرصہ نہیں ہوگا بعد میں جب آپ مصیبتیں تکلیفیں آئیں گی تو آپ خود ہی عمل کرنے کی طرف آ جائیں گے ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو اللہ کی مہربانیوں اور انعی... اللہ کی مہربانیوں کے ذریعے اللہ کی طرف نہیں آتا اللہ پھر اس کو آزمائشوں اور مصیبتوں کی زنجیروں میں جکڑ کے اپنی طرف بلاتا ہے. اس لیے کتنے بڑے بڑے امیر ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے اگر ان کو کرائسز آ فیکٹریوں میں تو پھر تو طویز بھی لکھواتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں وظیفہ بھی کرتے ہیں تصویر ایسی پکڑی ہوتی ہر وقت تو اس کے لیے یہ مصیبت اچھی نہیں ہے کہ اللہ کا نام ملنے کی توفیق ہو رہی ہے اگر یہ مصیبت نہ آتی تو جیسے یہ پہلے مستی میں مست تھا پھر بھی مست رہتا تو مصیبت آسان تک رہ شا خیر اللہ شاید تم کسی چیز کو نہ پسند کرو تمہارے لیے اچھی ہو آپ نصیحت کرنے والے ایک دوسرے کو بندہ نصیحت کرتا رہے بس نصیحت کر دیں آپ کو ان پر دروگا نہیں ہے دروگا کہتے ہیں اس کا ترجمہ جیسے کوئی تھانے دار نہیں کسی کے اوپر لگا ہوا کہ زبردستی اس سے منوائیں گے ظلم کریں گے بھائی بتا دی بات سمجھا دی آ مرضی عمل کرو نہ کرو علا من طر مگر جس نے منہ پھیر لیا اور انکار کیا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا ایسا عذاب جو سب سے بڑا عذاب ہوگا ہاں اللہ کے کام بڑے ہوتے ہیں انیاب ہوں بے شک ہماری ہی طرف ان سب نے لوٹ کے آنا ہے تم میں ان حساب ہوں پھر ہمارے ہی ذمے حساب لینا اللہ ہمیں حساب سے تو بچا لے آمی بھئی ہم حساب نہیں دے سکے ہم تو صاف صاف اللہ سے گزارش کرتے کہ اللہ یہ حساب والا معاملہ ہمیں معاف کر دے ہم دنیا میں نہیں حساب دے سکتے تو آگے کیا حساب دیں گے کئی لوگ کہتے ہیں جی کوئی نہ کبھی نہ کبھی تو مار کٹائی کھا کے جنت میں چلے ہی جائیں گے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کا پہلے خود جہنم میں جانے کا ارادہ ہے جو یہ کہتا ہے نا کہ کبھی نہ کبھی عذاب جھیل کے بھائی جنت میں چلے ہی جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پہلے نیت ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے پھر جنت میں جانا ہے. بھائی تو پہلے ہی کہ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے پہلی ہی دفعہ ہمیں جنت میں پہنچا دے تو کہتے جی کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے جائیں گے یعنی خود ہے کہ پہلے جہنم میں جانا ہے اس کے بعد جنت میں جائیں گے نا بھائی نا. پہلی ہی دفعہ بغیر حساب کتاب کے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے کی دعا کرنی چاہیے جہنم میں ایک دن رہنا بھی مشکل ہوگا اس کی سزائیں اتنی خوفناک ہیں کہ بندے کے پسینے چھوٹ جائیں سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کیا مانا تھا دومت پر گوتم نے ایک بیان میں کرتے ہوئے کہا کہ کوئی آدمی تھا وہ برائی میں لگا ہوا تھا بدکاریوں میں کہ خواب میں مجھے دکھایا کہ فرشتے اس کے منہ سے منہ سے گرز داخل کرتے ہیں اس کے پیشاب کے راستے نکال دیتے ہیں۔ جب وہ خواب سے اٹھا تو اس کو واقعی خون کا پیشاب آنے لگے اور کہ لیں میں میرے ساتھ نہیں یہ ہوا اس بندے کے ساتھ میں نے خواب میں دیکھا اور کہا مجھے کئی راتوں سے اب نیند نہیں آ رہی کہ میں نے اس کو عذاب ہوتے ہوئے صرف خواب میں دیکھا ہے او عذاب کسی اور کو ہوا ہے ان کو نہیں ہوا اسی لیے میں کہتا ہوں لوگ کہتے کہ جی پتہ نہیں عذاب, عذاب ہوگا کہ نہیں ڈرنا تو چاہیے نا میں ایک دفعہ جنا ہسپتال میں چند دن رہا یقین کریں مجھے تو اتنا خوف آتا تھا کہ کوئی زخمی ہے کسی کا پیشاب بند ہے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اکوبت خانہ عذاب خانہ ہے ہسپتال آئی سی یو میں تو بس مرنے والے ہی لوگ آتے ہیں اکثر اگر نہیں مرتے تو ڈاکٹر کیئر لیس ہوتے ہیں وہ ان کو مار دیتے ہیں. تو آپ وہاں جا کے دیکھے پھر آپ کو عذاب کا یقین آئے گا کہ جو اللہ اس دنیا میں عذاب دے سکتا ہے امتحان گاہ میں تو وہ پھر جہاں ریزلٹ آؤٹ ہوگا وہاں بھی عزاب ہو گئے اس لیے ذہنی طور پہ اپنے نفس اور شیطان کو ڈرانا چاہیے یہ کیونکہ نفس اور شیطان ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں نا اس لیے آپ بھی ان کو ذرا نتھ ڈالیں ہاں اپنے نفس اور شیطان کو ڈرانا چاہیے سردیوں میں میں تو گرم پانی سے نہاتا ہوں نا تو میں زیادہ ہی گرم اپنے اوپر ڈالتا ہوں پانی اور اپنے نفس کو کہتا ہوں تو یہ گرم پانی نہیں برداشت کر سکتا اگر جہنم میں جانا پڑا تو وہ کیسے برداشت کرے گا پھر تھوڑی دیر کے لیے تو نفس ڈرتا ہے پھر خبیس کا خبیص ہے نفس پلیت پلیت کیتا کوئی اصل پلیت تنا سے پھر بھول جاتا ہے کہ کیا ہونا ہے آگے یہ ضروری ہے ڈرانا اپنے آپ کو اتنا تکوا تکوا تکوا سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو واہ بو ربا کا حتہ یا یقین تو اپنے آپ کو ڈراؤ تاکہ گناہوں سے بچ جاؤ چھوٹے موٹے گناہ تو ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں نا حالانکہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے بچنا چاہیے بڑے بڑے گناہوں سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں صوفی لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچتے اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں سو فیصد گناہوں سے بچو گے تو پھر سو فیصد اللہ کی مدد آئی فرمایا جیسے کمپیوٹر کی بتیس تاریں تب جڑتی ہیں جب وہ بتیس تاروں کے سر یہ ایک دوسرے سے کونیکٹ ہوتے ہیں اگر ایک دو تاریں لوز رہ جائیں تو وہ نہیں چلتا فرمایا ایسے ہی ہے کہ اللہ کی خاص رحمت تب آتی ہے جب پورے کے پورے گنا چھوڑ دیں اگر جو گناہ کر رہے ہیں تو اس پر انتہائی ندامت ہو تو پھر بھی جان چھوٹ جاتی تو اس لیے یاد دین آمنو فی میں کافا ولا خطوات عدو ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے چھپ کے بھی دشمنی کرتا ہے کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے تو ہر وقت بندے کو ایک فکر لگا ہونا چاہیے کہ میرا کیا بنے گا کیا بنے مجھے تو اس چیز سے بڑا فائدہ ہوا موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا خواجہ محمد اسلام کی کتاب ہے میں نے میٹرک میں پڑھی تھی غفلت ہو گئی یہ ہو گئی وہ ہو گئی لیکن اس کتاب کا اتنا اثر ہوا کہ موت یاد رہتی تھی جب گناہ ہو جائیں تو توبہ کی توفیق ملتی تھی استفار کرتے تھے اس میں خوب ڈرایا ہے کہ موت آنی ہے جہنم کیسی ہے عذاب قبر کیسا ہے اور ساری منزلیں انہوں نے بتائی ہیں پڑھنی چاہیے تاکہ اپنے نفس کو ڈراؤ یہ نفس اور شیطان بڑا خبیص دشمن نہ رشوت لیتے ہیں نہ کوئی کوئی بات کی قبول نہیں کرتے گناہ گنا کروا کے چھوڑتا ہے شیطان اس لیے وہ دشمنی کر رہے ہیں آپ بھی اس سے دشمنی کریں جب آپ اس سے دشمنی نہیں کریں گے تو یہ شیطان بڑی خباصت دکھائے گا کھٹک صاحب روزہ کھول لیتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا چل ادھر لے آئے <laughs> سے بہت بچاؤ کرنا چاہیے اس لیے میں تو یہ دعا بہت پڑھتا ہوں رب کام شیاتی تاکہ شیطان خبیز کی مکاریوں سے محفوظ ہو جائے اور اس کا آسان علاج بزرگوں نے لکھا ذکر کی کسرت جتنی دیر ذکر کرو گے شیطان پیچھے چلا جائے گا اگر رحمان کے ذکر سے تم سستی غفلت کرو گے اللہ تمہارے اوپر ایک شیطان چڑھا دے گا مسلط کر دے گا اور شیطان فنم یسون اور وہ ان کو اللہ کے راستے سے روکے گا وسے ڈالے گا غلط مشورے دے گا کہ اچھا یہ نیکی ابھی نہ کرو بعد میں کر لینا سو کے اٹھ کے نماز پڑھ لینا سو, سویا سویا ہی رہ جاتا ہے اس لیے اس بارے میں بڑا الرٹ ہونا چاہیے اور یہ شیطان خبیز بہت دشمن ہے نفس بھی خباسہ دکھاتا ہے لیکن شیطان زیادہ مکاری کرتا ہے نفس تو پھر بھی اپنے جسم کا ہے نا اس کو بھی پتا ہے کہ میرے مجھے ہی سزا ہونی ہے لیکن شیطان بڑا خبیز اس نے دادا آدم کو نہیں چھوڑا ہمیں کیا چھوڑے گا اس لیے آپ بھی ہر وقت اس کے ساتھ جنگ کی پوزیشن میں رہیں پڑھیں, رب کمین, حمزات یہ پڑھیں, ذکر کریں رقب کریں وقوف قلبی با وزور یہ سب چیزیں شیطان کو پڑے ہٹاتی ہیں. جب اس طرح شیطان سے بچیں گے تو پھر روزوں میں شیتان بڑے بڑے شیطان سر کا شیاتین قید ہو جاتے ہیں, حدیث میں ہیں کہ روزوں میں سر کا شیاتی قید ہو جاتے ہیں, نے پوچھا پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں روزوں میں تو رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ہمیں تو شتونگڑے ہی گمراہ کر لیتے ہیں اور دوسری وجہ بتائی کہ شیطان سارا سال بندے کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے تو فرمیا اگر سارا سال ایک جگہ دریا چلتا رہے ایک مہینے کے لیے وہ دریا بند ہو جائے تو وہ مٹی سے گیلی نکل آئے گی تو گو وہ قید کر دیا جاتا ہے لیکن اس خبیز کے گیارہ مہینے کے اثرات ہوتے ہیں جراثیم وہ چھوڑ کے جاتا ہے اندر اور نفس تو پہلے ہی ان سیم کو قبول کرتا ہے اس لیے بھی رمضان آنے کے باوجود بھی گناہ ہوتے رہتے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام دنوں میں لوگوں کو مسجدوں میں بلاؤ بلاؤ نہیں آتے اور رمضان میں اتنی مسجدیں بھری ہوتی ہیں بغیر بلائے لوگ آتے ہیں کیونکہ شیطان نے ان کی جان چھوڑ دی بڑے بڑے شیطان تو قید کر دیا یہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ان کو بھی بندہ ذکر کے ذریعے دفع کر دے تو اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے اوز باللہ اور نماز میں سورت ناس کثرت سے پڑھیں سورت ناس کثرت سے پڑھیں گے شیطان کا ستیہ ناس ہو جائے گا ایک آدمی اکبر آبادی کے پاس آیا نوجوان تھا میٹرک کا امتحان دیا پوچھا کیا کر رہے ہیں کہا نہیں پہلے پاس ہو جائیں پھر قرآن پڑھیں گے تو شعر تو پھر شیر سے جواب دیتا ہے اس نے بڑی عجیب شیر بنایا مجھے بہت پسند ہے تو نے کہا تمہاری حالت ایسے ہے کہ جیسے قرآن پڑھیں گے پہلے پاس تو ہو لیں قرآن پڑھیں گے پہلے پاس تو ہو لیں و پڑھیں گے پہلے ناس تو ہو لیں کہ پہلے ستیا ناس ہو جائے پھر سورت ناس پڑھیں گے کے بندے پہلے ہی سورت ناس پڑھو ستیا ناس ہوگا تو پھر پڑھیں گے تو پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے لیے یہ شیطان سے بچاؤ کے طریقے اور اگر اللہ والوں کی صحبت میں کثرت سے بیٹھا جائے نا تو شیطان اتنا ڈرتا ہے جیسے تھیری نٹ کی گولی سے کوا ڈرتا ہے ہاں اللہ والوں کے پاس شیطان آسانی سے نہیں آ سکتا ہمارے ادب نے شروع زمانے میں خواب بتایا کہ میں چھت کے اوپر نماز پڑھ رہا آزمائشیں آتی ہیں سب کہیں گے کہ شیطان ایک ڈرونی شکل میں ایسے مون کر کے ایسے ایسے ایسے میرے قریب کر رہا میں بھی کھڑا رہا ہوں میں نے نسبت کی جو اس کی کی طرف توجہ کی تو وہ اس طرح چیختا ہوا بھاگا کہ جیسے کسی کا پیٹ پھٹ گیا ہوں. کہ نسبت کا نور برداشت نہیں کر سکتا شیطان تو یہ بڑے لوگوں کو پھر بڑے مکار مکار مکاری کر کے دکھاتا ہے ہمارے خواجہ کی. یہ شیطان جنوں میں سے وکان امین جن نے سورکھا میں فرمایا تو حضرت صدیقی خاج ابد المالک صدیقی دلی اور ان علاقوں میں تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو دلی میں انہوں نے مہینہ کا تھا تقریبا تو جگہ کوئی نہیں مل رہی تھی ایک چبارہ تھا یعنی دوسری منزل تو وہاں کوئی رہتا نہیں تھا کہتے یہاں جن رہتے ہیں حضرت کہا مفت میں مل رہا ہے تو میں تو رہوں گا جن ہے تو ٹھیک ہے جن رہے ہم بھی رہیں گے تو پہلی ہی رات حضرت کہ لیں گے کہ میں ذرا مراقبے میں ایسے ہوا تو ایک سرکش جن جو ہے نا وہ ایسے اونچا ہو رہا ہو رہا آسمانوں تک چلا گیا تو میں نے کہا جہاں تک مرضی چلا جا میں نے چبارا نہیں چھوڑنا مجھے مفت کا ملا کر جہاں تک چڑھتا ہے پھر کہا میں نسبت کی ایسی توجہ ڈالوں گا تمہارے سارے بچوں ساروں کو تباہ کر دوں گا اس لیے میں ایک دفعہ چیلنج کر رہا ہوں یہ چھوڑ کے چلے جاؤ صدیقی یہاں اب رہے گا کوئی جن نہیں رہ سکتا سارے چھٹی کر گئے اور کسی کو جا کے ڈراؤ میں نہیں ڈرتا ہوں. ایسے ہمارے مشاق کی توجہ بالکل شام تک وہ صاف ہو گئے اور کہیں چلے گئے تو یہ کمزور ہے لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے اور جب سے یہ ٹی وی میں جن بابا آیا نا بچوں کو تو انہوں نے پیشاب نکال دیے ہر بچہ ڈر رہا جن بابا اللہ کو ایک آدمی ہی ہے یہ لا شعور میں داخل ہو جاتی ہیں یہ پھر ساری زندگی بندہ ان چیزوں سے ڈرتا یاد بھئی آپ نے ان کو مرد مومن بنانے آپ ان کو کتے بلی اور جنوں سے ڈرائیں گے تو یہ تو بچارے ساری زندگی سے ڈرتے رہیں گے یہ بچہ چپ نہیں کر رہا ماسک کو بلی آ رہی ہے بلی آ رہی ہے اب وہ بلی سے ڈرے گا ساری زندگی اللہ سے ڈرانا چاہیے کہ نہ اگر تم یہ کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ ناراض ہو جائے اللہ سے ڈرانا چاہیے تاکہ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو یہاں کتے بلیوں سے ڈراتے ہیں کبھی وہ لال بیگ سے ڈراتے ہیں اب لال بیگ کیا کر لے گا بھائی آپ کا چھپکلی سے ڈرتے ہیں یہ عورتیں بہت ڈرتی ہیں چیز چھپکلی تھی فخر سے بتاتی ہیں اندر چھپکلی تھی میں ڈر کے باغ باہ باہر میں نے کہا ہاں وہ شیر تھا جو اندر بیٹھا تھا میں نے کہا وہ آپ سے ڈرتی آپ اس سے ڈرتی وہ کاٹتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے میں نے کہا چھپکلی کے کاٹے ہوئے کتنے مرے اپنے پاس سے شیطان دماغ میں ڈلتا بس خوف ہے اب جو ان چیز مخلوقات سے ڈرے گا تو پھر وہ اللہ سے کب ڈرے گا اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے اسی لیے حزیشی میں فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر دنیا کی ہر چیز اس کو ڈراتی رات کو جا رہا رسی کو لگ جائے بندہ سمجھتا سانپ ہے آپ کی مرنے کا وقت بھی مقرر ہے فلان دن فلان بجے اتنے بجے مرنا ہے اور جس چیز سے مرنا ہے وہ بھی مقرر ہے تو پھر ڈر کس بات میرے استاد تھے ابھی بھی ہے بڑے بہادر سے, سے, سے, وہ سے گزرتے تھے. میں کہتا تھا استادی آپ کو ڈرنے نہیں لگ رہا کہنے دن مرنے کا دن بھی مقرر ہے کس طرح مرنا ہے وہ بھی مقرر ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات حیران تھا ان کی ضرورت میں نے ان کی کثیر صحبت اٹھائی میں رکھ کے پھر رہے کہ اللہ کی خاطر میری جان کو جان کو بچانے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں نا تو جو جان دینے کے لیے بے چین ہو تو اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کسی سے جان کو ہی بچانا ہے نا اور ہم جان کو اللہ کے نام پر بیچنے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے تیار تو پھر کس بات کا ڈر جب سے مسلمانوں نے جان کو پیاری سمجھا اور اللہ کے دین کو اور اللہ کے نام کو پیارے نہیں سمجھے یہ مارے گئے اس لیے علامہ اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ اگر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سال یہ اس آئنے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو اور اللہ نے قرآن حکیم میں جہاد کا اتنا ذکر کیا ہے اور جو بغاوت کرتا ہے تو اس سے ناراض ہوتے ہیں تو آخری حد یہ ہوتی ہے جہاد کی کہ دل میں حسرت اور تمنا ہو کہ کاش میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں جو بندہ یہ بھی دعا اور تمنا نہیں رکھتا یقین کرے جب مرے گا منافق ہو کے مرے گا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نہ متان جنگ میں کبھی لڑا ہو اور نہ اس کے دل میں یہ حسرت اور تمنا ہو کہ میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں جب مرے گا منافقت یہ قسم پہ مرے گا کیوں تم نے اللہ کے دین سے زیادہ اپنی جان کو پیارا سمجھا تو بھائی یہ سب سے زیادہ آسان جنت کا ٹکٹ ہے کہ جان اللہ کے نام پہ قربان کر دا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ان اللہ ہشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بینا <الْجَنَّة> بے شک اللہ نے مومنوں سے کہ مال اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اس لیے جس نے جان دینی ہے اس کو گرمی بھی کچھ نہیں کہتی اس کو تکلیفیں بھی کچھ نہیں کہتی وہ سمجھتا ہے صحابہ نے خون بہا دیا ہم اگر پسینہ بہالیں گے تو کیا ہمارا پسینہ بھی اللہ خون کی طرح قبول کر لے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکان فعال کے چلے بھائی ہم خون نہیں بہا سکتے پسینہ ہی بہا دیں جی بجلی بند ہونے کی برکت سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں الحمدللہ تو اس سے بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی خاطر یار پسینہ نکل گیا بڑی بات ہے بڑی بات ہے اس پسینے کو بھی تولا جائے گا کیا مت والے دن ہمسکال الرۃن خیر ہمسکال چر رہی ہیں راہ ذرا برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے ذرا برابر برائی کرو گے وہ بھی دیکھو گے تو اس لیے انگڑائیاں ہونی چاہیے دل میں کہ ہائے میں اللہ کے نام پہ جان دے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراؤ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی شہادت مقصود ہے اس لیے کسی نے عجیب بات کہی کہ جس دھج سے کوئی س... جس دھج سے کوئی مکتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں مشکل ہے اگر حالات یہاں ج... جان بیچائیں دل ہارائیں عشق والوں کیا کوچائے جانا میں ایسے بھی حالات نہیں یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گھر جیت گئے تو کیا کہنا اگر ہار گئے تو مات نہیں غازی تو شہید ہو جائیں گے اگر جیت گئے تو غازی بن جائیں گے فرمایا مومن ہی کے لیے یہ شان ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر بھی اس کے لیے اچھی ہے اس کو اجر ملتا ہے اگر اس کو کوئی انعام مل جائے پھر بھی اس کے لیے اچھا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے اس لیے ہمیں ہر وقت شہادت کی تمنا رکھنی چاہیے دعا کرنی چاہیے تڑپنا چاہیے کہ یا اللہ نیکیاں تو کر نہ سکے یہ جان ہے اس جان کو قبول فرما لے یہ جان دی دی ہوئی اسی کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جانوں کو مال کو جان کو وقت کو قبول فرما جب بھی جان دینے کی باری آتی ہے نا قرآن میں اس سے پہلے مال دینے کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے کہ اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں کیونکہ جب تک مال کی محبت رہے گی آپ جان نہیں قربان کر سکتے پہلے آپ مال قربان کریں گے پھر جان دینے کے لیے جذبہ پیدا ہوگا جس کے دل میں مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا دین اسلام کے لیے وہ پھر جان بھی قربانی کر سکتا جس کے پاس زیادہ ہے لاکھوں ہیں اس کے لاکھوں اور کروڑوں اور جس کے پاس تھوڑا ہے اس لیے کہتے ہیں امیر کا لکھ اور غریب کا کخ سو روپیہ برابر بن جاتے ہیں اسی لیے قرآن حکیم اتنا زیادہ آیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تاکہ دل سے اس مال کی محبت نکل جائے ورنہ تو پھر یہ مال بندے کو نہیں ہوں منافق بندے کس وجہ سے بنے تھے مال کی وجہ سے اسی لیے سورج صف میں فرمایا وہاں سورج منافقون میں فرمایا دوسرے حکوم میں یا جگہ فرمایا ان والوں کو اولادوں کو فتنا یہ مال اور اولاد فتنہ اور ایک جو فرمایا اے ایو الذين امنو اے ایمان والوں تم اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں غافل نہ کر دے کسی کے ذکر میں ایت آ رہی ہے لا تُلْهِكُمْ اموالُكُمْ ہاں لا تُلْهِكُمْ اموالُكُمْ وَلَا أَوْلادُكُمْ عن ذكر یہ مال جان اگر تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے تو مال پہلے بندے کو غافل اور سست کرتا ہے آج کہتے ہیں مولوی ایسے مولوی ایسے پہلے سب سے زیادہ امیروں نے کام خراب کیا ہوا ہے اگر وہ غریبوں کو زکات دے دیں تو کوئی غریب نہ بچے ادھر پھر بینکوں والوں کو زبردستی نہ کاٹنی پڑے تو دیتے ہی نہیں اربوں پتی کروڑوں پتی لوگ اب جس جو بندہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بیس خاندان کتنے پاکستان میں اربوں پتی ہیں اگر یہ اربوں پتی اپنی زکات نکالیں تو کروڑوں میں نکلے گی تو غریب کہاں بچے گا دیتے ہی سمجھتے ہیں مال کم ہو جائے گا حالانکہ پھر وہ کرائسز آتے ہیں بندے کے مال میں برکت ہی نہیں ہوتی تو اس سے لیے مال پھر جان پھر وقت ان تینوں چیزوں کی تو ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں قربانی کرو گے پھر ایمان کا عمل ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان تینوں چیزوں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زبان کے ذریعے دعوت دینے کی کتاب کے ذریعے دعوت دینے کی کیسٹ کے ذریعے سی ڈی کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے دعوت دینے کی توفیقت افراد اور جو ہر وقت دائی بن کے رہتے ہیں، اللہ اس کی جو اس سے بڑا اچ... ومن آسن ان... اس سے بڑا اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور یہ کہے کہ میں فرم بردار ہوں اچھے عمل کرے اور فرما برداروں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبول فرما لے اور جان مال وقت ہر چیز ہماری قبول فرما لے وہ اللہ کا احسان ہوگا اللہ اگر ہماری چیزوں کو قبول فرما لے آخر الداء الحمد للہ اللہ نورانا کال یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اپنا قرب اور محب الصیف علت و فلت و ذلتوں سے بچال یا اللہ خصوصی فضل و کن فرما رحم فرما یا اللہ جتنے دوست آئے ہیں ان کا احسان ہے کہ یہ ہمارے پاس روزہ کھول رہے یا اللہ ان کے روزوں کا ثواب ہمیں عطا فرمانے یا اللہ اجر عطا فرمانے اس کے بدلے ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائیں یا اللہ وقت تھوڑا رہ گیا ہم نے بہت کچھ سب کچھ آپ سے مانگنے یا اللہ تو ہماری ضرورتوں سے زیادہ ہمیں ہم سے واقف ہے یا اللہ سب کو ان کی دلوں کی جے شری تمناؤں سے کے مطابق عطا فرما یا <تصفح> اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری پوری جان جسم مال ہر چیز کو اپنے دین کے لیے قبول فرما یا اللہ اس وقت مزدور, مزدوری دیتا ہے اللہ ہم نے مزدوری پوری نہیں کی اجد پورا مانگ رہے ہیں یا اللہ تو نے خود فرمایا لدین مزید یا اللہ ہمیں میں بھی لدعین مزید کے زمرے میں شامل یا اللہ آخری اللہ, وقت اللہ है اللہ